اصل میں فتح و رضویہ میں ایک مسئلہ ہے مسئلہ کسی نے یہ پوچھا اعلی حضرت سے عماً آپ نے دیکھا کہ اس ہماری یہاں خواتین جو ہیں نا انہوں نے اصر کی نماز پڑھ لی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مسلے کو اٹھا کے نہیں رکھتے بلکہ اس کا ایک کونا موڑ دیتے ہیں ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں اگر کونا نہیں موڑا تو شیطان نماز پڑھے گا پڑھنے تو کمبت کو نماز پڑھ رہا ہے اس کا کونا موڑ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ ورنہ شیطان نماز پڑھے گا اگر نماز پڑھنے لگ جائے شیطان تو پھر کیا بات ٹھیک ہے وہ تو ازلی جہنمی ہے تو اعلی حضرت نے اس کے جواب میں فرمائے اس کی کوئی اصل نہیں اور سنت یہ ہے کہ جب کپڑے کو اتاریں تو کپڑے کو تہ کر کے رکھا رکھا جائے ورنہ شیطان استعمال کرتا ایک مرتبہ ہم نے حضرت اللہ مولانا مفتی محمد وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا حضرت ہوتا یہ ہے کہ آج کل جیسے سوٹ ہے یا شیروانی ہے اس کو ہینگر میں ٹانگا جاتا ہے یہ کیا ہے انہوں نے بڑی معقول بات کہی اگر ٹانگنے سے کپڑے کی حفاظت ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو بات تو وہ تھی جانماز موڑنے کی اس کے زمن میں آلہ حضرت لکھا اور کپڑے اگر رکھے آدمی تو طے کر کے بڑے سلیقے سے کپڑے رکھے اور اس میں کئی اچھائیاں بھی جب آدمی صبح اٹھے تو ہر چیز اپنے موقع پہ مل جائے کہ بھائی یہاں میں نے طے کر کے کرتا رکھا تھا یہاں پاجامہ رکھا یا اماما رکھا یا ٹوپی رکھی پجامہ ادھر ڈال لیں ٹوپی ادھر ڈال لیں کرتا ادھر آپ صبح اٹھے پاجامہ ملے تو کرتا گار کُرتا ملے تو پائجامہ گار طریقے سلیقے سے رکھ کر کے پھر سوئے اس کا مطلب یہ ہے چلیے کوئی صاحب میرا خیال سے نکال کر دیکھ کے لائے فتوا ہاں